الحمد اللہ وسلام علیکم السّلام الرحم ہمارے سلسلے درس کتاب دعود شریف میں سے دس نومبر سات سو پینتالیس پبلک تین سو ستاسی میں سے اورد فتح کے دروس کی تعداد ہے اور سات جو ہے شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اس مقدس یا عدل کے سلسلے میں درس ہے اس میں جو ہے العدل کے فیوز و برکات یعنی یہ سمجھے مختلف بندہ کی بات تین چار کتابیں زیادہ کتابیں اس موضوع پر نہیں ہے دوسرے حدیث کی تو ان سے جو مجھے ملا ہے ان مختصر رہنمائی لکھا ہے وہ العدل عنوان ہے الدل جل جلال کے فیوض و برکات کے عنوان سے یہ درس ہے اس میں جو ہے بنداک و جانتا رسائی آرٹ مختلف رنگ کے فوج ارقات کا ذکر ہے تو سب سے پہلے فرماتے ہیں آسمائے رب العزد میں یہ اسم جلالی ہے جلالی صفت کے اس کی عادت 104 ایک سو چار ہے ہاں یہ عادت مقصود عادت میں پڑھنے سے جو, جو تذکرات کے عباب میں نہ یہ عادت مخلوط ہوتی ہے یا ویسے جو اس مقصود عدت کو پڑھ کر آپ اللہ کے ظلم میں دعا کریں تو ایجابت کی امیدیں زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اور نمبر دو جو کوئی جمعہ کی رات کو یعنی شب جمعہ روٹی کے بیس لغموں پر لکھ کر کھائے گا جی بیس لوگوں پر لکھ کر کھائے گا روٹی کے بیس لغموں پر یا عدل لکھ کر یا ال العدم لکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خلق کو مسخر کر دے گا یعنی مخلوق اس کے بردار بن جائیں گے یہ جو ہے جس سے بھی کوئی آپ کا کام جائز کام پر کہے گا وہ آپ کی بات مانے گا یہ دو جو ہے فضادات کتاب شرح اولاد فتح کی صفحہ نمبر ایک سو پر ہے جناب انصر صابر صاحب علیہ سنت علماء میں سے ہیں انہوں نے اولاد فتح کی شرح لکھا ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو چھ پہ یہ دو فضاد لکھا ہے اس قلعہ نمبر تین یا عدل انصاف کرنے والا جو کوئی سمانت انصاف کرنے والا شرح انصاف کرنے والا ہے ایسی داد جس کا پورا وجود ہے انصاف ہے اس انصاف کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں ظلم کو سے میں دور دور کا کوئی واسطہ ہی نہیں جو کسی سے مقدس کو شب جمعہ میں روٹی کے ٹورے پر لکھ کر کھاوے تمام حلق مشخر ہوگا اس میں بھی وہی بال لکھا ہے جو اوپر شرح اولاد فاتحہ میں لکھا ہے یہ فضاج کتاب سلیمانی سلمانزاد کی کتاب قدیم اس کے سمر نمبر سو ترپن پہ لکھا ہے ہاں جی توحید سلمانی میں جو ہے روٹی کے ٹکڑے پر لکھنے کا گائے تعداد میں لکھا ہے لیکن جو ہے کتنے ٹکڑے کا ٹکڑے کا ذکر نہیں کیا لیکن شرح اوراد فتح میں جو کہ سوا نمبر ایک سو چار پر بیس لوما کا ذکر ہے اور کتاب ایک سر دعوت میں جو ہے یہی سوچا سوا نمبر تین سو اٹھارہ پر اکیس روٹی کے ٹکڑے یعنی تو رزم اللع ہی مرادے کا ذکر ہے اب چونکہ ان تین کتابوں میں ہاں جی اس میں کیا کہتے ہیں حضرت سلامی میں تو صرف روٹی کے ٹکڑے لکھا تحیدہ نے بتایا شرح اوراد فتح میں انہوں نے بیس ٹکڑے لکھا ہے لیکن جو ہے کتاب ایک و دعوت میں انہوں نے جو ہے عربی میں ہے میں نے اوا سے اردو میں ترجمہ کر لکھا ہوں آپ لوگوں کو اس میں اکیس روٹی کے ٹکڑے یعنی لومہ مراد سے لکھا ہے اب چونکہ کتاب یکسر و دعوت نسبتاً جو ہے کے باب میں زیادہ معتبر کتاب ہے ہاں کیونکہ اس میں زیادہ تر عملیات و دعائیں اور آسماء حسنیہ کی فویوز معصومین علیہ السلام سے ملخون ہے یعنی اس کے فویوز معصوم سے منقون ہے معصومین علیہ السلام سے لہذا روٹی کے اکیس لوغ میں یا ٹکڑے کے عادت زیادہ معتبر ہے اس لحاظ سے بندہ کے دن جہاں کتاب جو ہے شرح اور فتح میں بیس لکھا ہے اور سیر اسلامی میں تو صرف روٹی کے ٹکڑے لکھا تعداد میں لکھا ہے اور کتاب ہے شروع دعوت جو آسن نرمی میں ہے ان میں زیادہ تر جو ہے کاغذات کی جو جتنے بھی اس میں شفا کے آیات ہیں جو عاصمہ روزنہ کی شرح ہے ان کے عائمہ علیہ السلام سے ذکر ہے لہٰذا اس میں اکیس روٹی کے ٹکڑے لکھائیں تو یہ زیادہ مستند تھے کہ ایک روٹی کے ٹکڑے پر لکھیں گے تو اس میں یہ مطلوبہ اثر موجود ہے ہاں کہ روٹی کے اکیس لغمے یا ٹکڑے کے عادت زیادہ معتبر ہے لہٰذا اکیس لغمے پر روٹی کے ٹکڑوں پر لکھ کر آپ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو آپ کے لیے ان کے دل کو مشاخر کرے یعنی وہ آپ کی باتیں سنیں گے آپ کی باتوں پر عمل کریں گے بتان میکا مشے میں غلط کاموں میں کوئی نہیں اللہ کے اسمال ہونا کسی کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے جائز سے نیچے سر صرف نئے کاموں کے لیے آپ یہ روٹی کے ٹون لکھیں تاکہ اگر گھر میں بیوی آپ کی بات نہیں مانتے آپ کی جائز باتیں بھی نہیں مانتے بچے آپ کی جائز باتیں بھی نہیں مانتے ہیں اب ماں باپ کی اچھی نصیحتیں بھی وہاں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یا ایک عالم دین ہے یا خطیف ہے لوگ جو ہے معاشرہ خراب ہے ان کی نصیحتیں نہیں سنتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے اپنی بات میں اچھی تاثیر ڈالنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں نمبر چار ہمیں الحکم و یہ دونوں اسم ایک ساتھ الحکم حکم کرنے والا ہاں فیصلہ کرنے والا العدل انصاف کرنے والا یعنی یا حکم یا عدل جو کوئی ان دونوں کو ملاک ہے چھوٹا فرجات یہ ہے سہن رات کو رات کی ترکیب میں ان دونوں آسما کا کثرت سے عید کرتے رہیں یا حکم یا عدل رات کی ترکیب میں کسرت سے عید کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے الطاف یعنی شفقتوں سے خاص کر دے گا اللہ کی خاص شفقتیں اس کے شامل ہار ہوگا اس کے باتیں دل کو اپنے اسرار کا خزانہ بنا دے گا اس کی بڑی جو ہے مانوی جو ہے اسرار لکھا یہ. یہ ہے یہ کتاب مصباح ہے کفہمی دعاؤں کی کتاب ہے اس کی صفحہ نمبر 478 پہ لکھا ہے یہ کتاب پوری عربی میں ہے وہاں سے بندے نے ترجمہ کی وجاد نمبر پانچ جو کئی سسم مقدس یعنی یا عدل کے وسیلے سے یعنی اس مقدس کو دشمن کے شر سے بچنے دشمن یہاں پر ظلم کرتا رہتا ہے تو اس کی شر سے بچنے یا اسے اللہ اپنے قہر سے پکڑ لینے کی نیت سے پڑا کریں تو اللہ تعالیٰ فوراً اسی وقت اس کا مواخذہ کرے گا کہ جب وہ ظلم کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو اللہ مواخذہ کرے گا ہاں جی اور اس کی شر سے آپ کو بچائے گا یہ فجو ز برکات جو ہے یہ نقطہ نمبر پانچ فض برکات کا ایک شیر العواد جو نسبتاً مستند کتاب ہے یہ بھی اور مثباق کا خیمہ دونوں مستندی دعاؤں کی کتاب ہے جس کی صبر نمبر تین سو اٹھارہ پر اترا نمبر چھ جب کوئی حاکم ہاں جی جو جس ہاتھوں میں حکومت کے نظام ہے اس جو مقدر کو مقدس کو کثرت سے پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے رعایا کے درمیان امن عوام دل سے فیصلہ کرنے کے لیے الہام کرے گا ہاں جب اس کا کوئی مشکل مسئلہ آئے گا کہ یہاں فیصلہ کیا ہونا چاہیے کس خیال میں فیصلہ دے دیں وہاں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے گا الہام کرے گا کہ یہ فیصلہ درست ہے اس طرح فیصلہ کرے یعنی مشکل فیصلوں میں اسے عادلانصاف کے ساتھ فیصلہ کا الہام کرے گا اور اس سے غلط فیصلہ حاضر نہیں ہوں گے یہ بھی جو ہے اس کتاب ایک شروع دعوت کے صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ ہیں جی یہ بھی یقیناً حاکم لوگ لیں جو چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی غلط کام سرزاد نہ ہو جائے خود جو قاضی لوگ ہیں جش لوگ ہیں وہ اس مقدس کو جو ہے سے پڑھتے رہیں کیونکہ وہ غلط فیصلہ کریں گے ولو نادانستگی میں بھی جہالت کی وجہ سے بھی قیمت میں اس کا موقعہ ہوگا اس کو علم کی روشنی میں فیصلہ کرنا ضروری ہے لہذا یہ جش حضرات ہیں لوگ ہیں جن سے عوام کے منفا نقصان کا تعلق کے فیصلوں سے وہ اس مقدس کو رات کو کثرت سے پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے فیصلے کرنے کا صحیح فیصلہ کرنے کا اس کے دل میں الہام کرے گا اور وہ غلط فیصلہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا تو یہ بہت خود اس زمانے میں ظلم ستم کے دور میں ہاں اگر کسی قاضی یا جش یا کسی حقیقی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اور اس مقدس سے متمسک ہو کر یاد کا رات کو کچھ کو کش کچھ وظیفہ کر کے سوچیں تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا اور اچھے فیصلہ اس کے زبان سے قلم سے شادر ہوگا نمبر سات ہم کوئی سے مقدس کو روٹی کے اکیس ٹکڑوں پر یہ اسی پہلے سے تھا اکیس ٹکڑوں پر شب جو لکھ کر اکیس ٹکڑوں پر کو لکھنا پھر شب کو لکھ کر کھا لے شب جمعہ کو لکھ کر کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے برے اعمال سے دور رہنے کا الہام کر دے گا برے کاموں سے دور رہنے کا یہ وہ بہت چیز ہے جن آج کل جو ہے ہمارے جوان نسل میں بہت بڑی بےتدالی ہے ہاں جی غلط چیزیں دیکھ کر گمراہی کا جو ہے کی طرف زیادہ تر جا رہے ہیں ہاں جی نشے کی چیزوں کی طرف جو صرف حص و حجور کی طرف موبائل کا غلط استعمال کرنا نیٹ کا غلط استعمال کرنا ان سارے برے کاموں سے بچنے کے لیے یہ اس مقدس جو ہے روٹی کے کس ٹکڑوں پر شب جمعہ کو لکھ کر کھا لے اگر ہاں جب جی یا ماں باپ جو ہے جو تعلیم یافتہ ہے وہ اس کو لکھ کر اس کو کھلا دیں تو اس کے اخلاق میں اچھائی آ جائے گا اس کے کردار میں اچھائی آ جائے گا اور سیدھے راستے پہ آ جائے گا انشاءاللہ اور جو ہے اور وہ برے اعمال یعنی گناہوں سے دور رہے گا یہ بھی اسے کتاب اکثیر دعوت کی صبح نمبر تین سو اٹھارہ پر نیز اس عمل سے یعنی کس روٹی کے ٹکڑوں پر شب جمعہ کو یہ اس میں اعظم یعنی یا عدل لکھ کر کھا لیں تو خلائق اس کے لیے مسخر ہو جائیں گے یعنی جو لو حاکم ہے لوگوں میں اس کا کام عمل و معروف کرنا ہے منقر کرنا ہے لوگوں کا شاہی دعوت دینے والے شخص لوگ ہیں تو انہیں جو ہے وہی اس حسم کا جو ہے روٹی کے ٹوروں پر کھا کر شب جمعہ کو لکھ کر خود کھا لیں اسی نیت سے کہ لوگ میری اچھی باتیں مانیں نصیحتیں مانیں ہدایت مان لیں ہاں جی اور گھر میں جو ہے باپ چاہتے ہیں اس کے بیوی بچے اس کے فرمبردار رہیں غلط کاموں کی طرف نہ جائیں اس کی اچھی باتیں اچھی نصیحتیں سنیں تو وہ یہ عمل کر کے جو عمل کریں تو گھر میں اچھے ماحول پیدا ہو جائے گا یہ بھی ایک شروع دعوت کے جو ہے سوال نمبر تین سو اٹھارہ ہے اس جیسے مقدس العدلیہ یا عدلادل کے یہ چند فروز و برکات کل آٹھ نکات جو ہے نے اپنے لیے دستیاب کتابوں میں سے لکھا ہے یہ یقیناً اسم مقدس کے فروج و برکات کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس عسم مقدس کے برکات سے ہی اس عظیم کائنات کے اندر جو کمال اعتدال پر مبنی نظام حاکم ہاں اس دنیا پر اور شرعی احکام میں بھی شرکی احکام میں بھی جو ہے یہ عدم انصاف پر مبنی قوانین ہیں اللہ کی طرف سے سزا و جزا سب اسی العدل جل جلال کا وضع کردہ قوانین ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ الہی آقام شریع و قوانین ہاں جی سزا و جزا پر عمل پر راہ ہو کر نوئی انسانی اپنے, ایک اپنے لئے ایک مدنہ ہاں جی اپنے ایک مدنہ فاضلہ اور فلائر ریاست ست تشکیل دے سکتا ہے اس حدث کی بنیاد پر ہاں جی اور لہٰذا جو ہے لہٰذا اس چیز سے مقدس کے فروج و برکات اللہ ہی جانتا ہے بہت زیادہ ہے ہاں جی اور بندوں کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہاں جی وہ معاوتی تمین العلم اللہ خلی اللہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے اللہ نے وہ بہت تھوڑے ہیں یعنی انسان تمام انسانوں کے تمام کے علم کا اللہ کے انسان کے کریں تو بہت تھوڑے ہیں تو ہم نے تمہیں تھوڑے ہی علم دیا ہے بس ہم تھوڑے علم کے ساتھ علم مطلق ذات ہوا جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے باہر سائل ہے اس کے علم کہ اس ذات کے آزما حصنہ کے حوض و برکات کیسے در کر سکتے ہیں یقیناً اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جو کچھ ہم, ہم تک پہنچی ہمیں انہیں سے اس کریں مزید آلو جو عظیم علماء اور یا حدیث سے نویم اس مقدس کے جو بھی آثار ملتے ہیں کوشش کریں تو انشاءاللہ اور بھی آپ لوگوں کو دستیاب ہوگا میں نے صرف راہ, راہ دکھایا ہے کہ یہ اسم کے مقدس کے بارے میں سم کی عظیم فیوز و برکات ہے باقی عال انسان کوشش کر اللہ اس اور بھی فیضات سے نوازے گا انشاءاللہ